والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم محمد المصطفى الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل صره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أملت بالله صَدَقَ الله مولانا العظيم صَدَقَ وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم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 دوستانے گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم بعد زانا فریاد ہے کہ مولا اعلیٰ نفسو شیطان ویسے تو جناب دے سامنے موضوع دی تیسری قسط بیان کرنی سی لیکن کن اتفاق نال امر نال شریف اور بائی جمادی جمع یوم الجمعہ اور جمعی الفرا کی بائی تاریخ کٹھے ہو گئے جی لوگ تاریخ اسلام تو واقف نے اے دن کسے تعارف دا محتاج نہیں ہے اس دن ن خصوص بالخصوص یعنی جمادی الکرا بائیس تاریخ ایک بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی عظمت اور شان ہاس اور وہ شان اور مرتبہ جڑا بائیس تاریخ نشبتاً کیتا گیا اور او نسبت او نسبت شریف افضل الخلق افضل بادل خلیفہ اول اللہ حاصل ہو یار غار سرکار نسبت حاصل کے اس ہو جماعد یوم اللہ یوم سی کی اکبر کیوں آخیا اس واسطے آخیا ج اگر خلافت خود خلافت م خود اختتام پذیر فرمایا اور حضرت اور سیدنا سیدنا فاروق دوسرا فاروقی خلاف یہ اگرچہ اس دن پیر اس دن پیر دا دن سی, اس دن پیر دا دن سی وعد کیوں؟ کیوں؟ روایت کھڑی ہے حضرت رضی اللہ صدیقی دی مرد شریف کے اندر اضافہ ہوا آپ نے پوچھا اج کہ ارض کی گئی حضورت سید سیدنا کی اکبر سرکار نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے وصال شریف کہڑے دن فرمایا لوگ ارض کی پیرتنا سیبر آپ فرما فرمایا کہ امید اج پیر دا دن یار نار ملن دا دن یعنی آپ نے دس سرکار نے بھی 63 سال شریف پائی اکبر نے آپ دا وسال شریف بھی پیر دے ہوا ادرت سید ان سدھی کے اکبر سرکار دا وسال شریف بھی پیر دن نے دس ہے کہ اسادی زندگی کی، اسادی زندگی کی اٹھنا کی، مولا دالا نے سڈیا محبت خدمت قبول فرمایا ہے کہ مولا دالا نے موت اور وشال دا دن بھی اپنے محبوب دا فرمایا عمر شریف بھی اپنے محبوب والی عطا فرمائیے اور موت دا دن بھی وشال شریف دا دن بھی مولا تالا نے اپنے محبوب دے دشال شریف والا دن اتا وہ بائیس تاریخ سوموار دا دن یہ فر اتفاق بنتا رہ تاریخ چند اتفاق ہوئے میں کیا بھائی اص الحمد للہ امام شاہ اور امام بغاوی اور دیگر اما کرام مجمعین جڑے صحیح سنی صحیح اللقیدہ سن سا راستہ وہ ہے اصل کے پچھے چلنے ہاں نو تسلیم ہے دے دسے مطابق چلن دی کوشش کرنے والا سے نہیں لیا انہاں وہاں عشق اور انہی محبت نہیں لیا انہاں وہاں درد نہیں لیا سکتے پر تعلیمات دے, دے تعلی اتنے چلن دی پوری کوشش کرنے ہا. لیادا کرام دا اے طریقہ اکبر دا فائدہ کی ہوںس پاک دا فائدہ اور مقاصد کی نے مقاصد ہوندے نے کہ نبی پاک سرکار دے دا ذکر خیر ہو جکر کرنے عقیدے دا بھی اظہار ہو جاوے اپنے مسلک کا بھی اظہار ہو جاوے اور تیسرا دے وسال شریف دا دن بھی منایا جاوے اسی طریقے نال جس طریقے نال شرع پاک دے اندر جائز ہے تو میں بزرگ دی سنت سے عمل کردیا ہو اپنے صاحب کا موضوع دونوں دن کٹھے ہوئے میں اپنے بزرگوں دی سنت تمل کردا ہوا جی او ذکر خیر کرتے ہوں دے سن دی تعلیمات تے عمل کردیا دے ہوا دے کر دے دے اج جناب دے سامنے دے ذکر خلیفا عمل کراگا سب لو کوئی بھی ہو جی امام شافی سن لیکن میں امام شافائی سرکار یعنی کہ امام شافی ساٹے تھے اور صحابہ بخالفت رکھتے نے اتنے تک کہہ چڑتے بندہ کہا کہ نام لو لکھا اپنی کتابوں بندہ, بندہ کافر نہیں آتا میں آخیا جی سارے صحابہ نو کافر کہنے والا کافر نہیں تو پھر کافران سر سے کو سنگھ ہوں تو فرمائی یہ مسئلہ کی دبتدا اندر اسی واسطے بیان کر رہا سڈا کی دے بزرگوں نے دین کا کی دمام شاہ فائی فرما نے فرمایا, فرمایا کہ جی وے جی وے نے ترتیب ترتیب کی دیتی اے دیتی اے اے ساری مخلوق, مخلوق, مخلوق, مخلوق, مخلوق سارے صحابہ انبیاء تو بعد بعد ساری مخلوق چار بندے افضل نے کتنے بولو بولو بولو چار بند افدلے وہرت راشدین حضرت سیدنا صدیق سید حضرت نا فاروق آزم حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا مولا علی ردوان رسولہ نبیا تو بعد چار, چار لوگ نے جہ سب الا افضل افضلی سیوتی نے اپنی کتاب الحاوی دے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے آخو اور امام جلال الدین سیوتی یہ ضروری نہیں دروری ہے نہیں انہوں لوگوں دیا کتاباں ملاوٹ ہوئی پیے لیکن وہ خود ملاوٹ کرانے نہیں سن وہ مخلص سن وہ مومن سن اگوں دشمن نے مخالفین نے کتاباں ملاوٹ کر چیے لکھا کوئی دشمن ملاوٹ کرے الحمد للہ جا عقیدہ رکھنے والا ہوں اللہ د فکیر در تکتا ہوں بھائی عوام کچھ بھی کہہ دے امام جلال سیوتی سرکار دی کتاب دے یہ لکھن ڈنڈیاں نے پہ ہویاں ہوئی نے لیکن لیکن لیکن اصلا اصلا اپنے بزرگا بزرگا وال منسوب نہیں کرنا کتاباں بالکل ملاوٹ تو پاک صاف تری سچیاں لکھیا نے ملاوٹاں ملاوٹ کی دشمنوں نے منافک نے اندر دے گھوڑیا نے انہیں ملاوٹ کی اور صدقہ سونے اربی کا مولا تالا نے اپنا شریعت پاک دا علم، قرآن دا علم، دا علم، اور وہ اپنی مخلوق دے وچوں، چند خاص لوگ نے جڑے علماء لما دے سینے کے اندر مولا تالا انج محفوظ فرما چڑتا ہے جدو کتاب کھولتے ہیں تے بالکل وعدے پتہ لگ جات آ گل دشمن آلو ہے آ سجنا آلو ہے اور امام جلال, او جلال سیو جی دی او, او, او امام نے جنہوں جاگ جاگ مرتبہ او زیارت ہوئی جاگ نبی جاگدر مدنی تاجدار مکھڑا وکھائی کھڑے نے یار او نبی پاک دے دین ملاوٹ کر سک بولتے نہیں جی یہ تو بالکل سچے مخلص لوگ ہیں تو باہر گل بہرحال کی لوگوں کے اتراض عوام لیکن اور الحمد للہ مولا تعالی نے میرے ورگیا نو بھی چوک کے دردت نال گلان بھی سمجھ آ گئی سچے بندہ نہ بنے کم از کم فرمائی میاں محمد بخش دے نے فرمائیے چنگے بندے او صحبت یارو ہتھیاروں oh, لیے پر اون ہزار امام جلال الدین اپنی کتاب الحابی بن اندر ایک روایت نگر فرمائیے آ مولا سونے لو آدم پاک نئے آدم اپنے امر فون کیے آپ زندہ ہو گئے, لے, زندہ ہو گئے مولا سونے نے فرشتیاں نو حکم فرمایا او فرشتے او آدم نو سجدہ کرو چک جاؤ فرشت تم سونے نے آدم ن سجدہ کروایا حدرت جبریل جبریل جاؤ جنت سیب لے کے آؤ حضرت جبریل سرکار جنت ایک سیب لے کے آئے مولا سونے نے سیب اپنے دستے قدرت فڑیا ہے حضرت آدم فرمایا اے آدم اپنا منہ کھولو اصانتا ہوالے کرنی ہے <سؤال> مولا سونے نے حضرت آدم پاک نے جدو منہ مبارک کھولیا مولا سونے نے چوڑیا مولا نے حضرت آدم پاک دے منہ مبارک فرمایا آدم اے سڈیاں مانتا نے اے سڈیا امانت نے یہاں نمانت امانت راقی اگے ٹوڑ چھڑیا جے ارد کی مولا سونے لوگ یہ لوگ نے پاک نفس نے ابتدا تنت رکھنا کون آلا لوگ نے میرے پاک میرے پاک وقت حولا شریق مولا نے فرمایا دم پہلا کترا پہلا قطرا جا می چمک آئے دو فرشتیاں نے ایک ہے نور محمدی نور کی بات اور بھائی سڈا کی دس صاحب سرکار نو نور بھی ہیں بشر بھی ہیں سونے لے اپنے محبوب دور نو منایا بزرگ صاحب نہیں فرما آر پھر تھڑی فرموندے نے فرمائی نور نبی او, او نور نبی ادو بھی آہ آ آدم جے نا لوگ کہتے ہیں یہ مخلوق کا بنایا ہوا ہے یہ مخلوق کا بنایا ہوا کیدا نہیں ہے بھائی توجہ ہے میں کل پرسوں مثال دیتی ہے ملتان اندر میں یار ایک جٹکی جی گل کرنا وا سادی جی گل کرنا وا جاؤ میں کننہ تے واں چھٹنا واں کسے ہور مسلک دا کسے ہور مذہب دا ایک مذہب اسلام ہوے ایک مسلک یالے سنت ہوے انہاں دو گلاں نوں کے جاؤ کوئی اللہ دا ولی لب کے لاؤ اسا تواڈے مرید ہو جاؤ Yeah, ایک, ایک ملتان پوری دنیا نو جاؤ ایک مذہب اسلام ایک سنت سنی بریلوی دو گلا نہ ہو بہانے جٹکی اکلی گللی دلیل گا جس ولی بھی مذہب سلام ہو یہ امت محمدیہ کی بات ہے بھائی. پہلے اور نبی نے کے منع بھی مذہب میں گل کر رہی مبارک مذہب سے مولا نے اپنے حبیب کے سدقے سانوں ہی دے نسیبہ چایا نا سونے نبی صدقے اے سارے اسلام ہے نا یہ نے اپنے محبوب کی امت واسطے بچا کے رکھا ہوا ہو مذہب دوسرا مسئلہ کیا ہلے جس بھی دیکھے گا مذہب اسلام ہو ایک ولی لے لیاؤ ایک فقیر اللہ کا جاد بخا ل کرمتا نال ولی وہ ہوں بلی دی شانے جہاں مخلوق نو پھاڑ کے خالق نال ملا دے یہ کوئی اللہ دا فقیر فر لیا وہ جڑے فقیر فکیر نی وے گا ایک مذہب اسلام رکھدہ ہوا مسلک سون رکھدہ گا اس مسلک کی حکا اوئے خدا کی ہی مسلک کی جائے پتہ لگتا ہے یہ ایسا صاف مسل دے اچھے چال پوے اللہ دا ولی بن جا فرمو رے فرمایا ساڈا کیسے سا فرموے رے نور نبی رو بھی آدم ہج ہوا اول آخ پاسے وقد مولا نے اپنے محبوب نو بنایا آخر بھی اپنے محبوب نو بنایا قربان جاوان جا یہ نورانگیت نور تے ادو ہے سی لیکن بشری لا سو سی بشری لباس پا کے آئے نا مولا تالا بنیاد پیا رکھ بشری لباس مولا نے فرمایا اے اے اے پہلا قطرہ اس نور میں مت چمکا فرشتیا نو سجدے یا باری قطرہ وحدہ کترا وخد مولا نے فرمایا دوجا قطرہ اسے سونے دے او سیکبر ندی کے اکبر صدیق سیک گا مولا سونا تیسرا کترا مولا نے فرمایا تو بعد تو بعد میرے سونے کا نائب امر ہوے گا یا باری تالا تیجا کترا مولا سونے نے فرمایا فرمایا تیسرا کترا اے میرے سونے تیسرا دوسرا کترا پہلا کترا نبی پاک دا دوسرا صدیق دا تیسرا عمر دا چوتھا کترا مولا سونے نے فرمایا اور نام سمان ہوے گا یا <سؤال> <يا> مولا سولہ سولہ <سؤال> سو پنجواں کترا <وحدا> وقت گولہ شریق <سؤال> مولا نے فرمایا اے علی د او دا نالی ہوئے گا یا باری تعالی اے امانت جے میں نو تو عطا فرمائیے مولا سوڑے نے فرمائیے ساڑیاں امانتاں لیں اے نا دے محافظ وی اصحاں آپ ہیں جاؤ تھوڑے حل کچھ تھوڑے تھوڑے اندر پادتیاں لیں حفاظت بھی اتنا آپ کر گے وہ زمانہ لکھ چالا تھے دشمن لکھ آ جاؤ میری بھی اے شالے، او جس موسا نے جس نے جس نے موسیٰ دے ڈر تو لکھا بچے مروائے سن مولا فرما یہ موسا نو تر گھر آدم میرے نبی آدم فکر نہ کرو اسا رکھیں موافع بھی ایسا ہی آئے تو جو ہے اقبال فرماؤں کی حفاظت ہے گل گل سمجھ چراغ بلنا چراغ, چراغ. تے ہوا چراغالف ہو چراغ, دی مخالف کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ چراغ دا کام بلنا ہا بل دے چراغ دینا ہوا ہمیشہ چراغالف ہو بال او, جس, او جس, جس چراغ دی حفاظت خود ہوا کرے جہی مخالف ہے وہ خود ہوا جیڑی ہے وہ حفاظت کرے مڑ کون بگاڑ سگا فانوس بلک جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بلک جس کی افادت رو شم شم کیا بجھے جیسے؟ روشن خدا کرے وہ شو مجھے جسے اے خبر امام جلال الدین سی رو اے خبر مولادال نے ہے کہ مولا تعالی نے آدم پاگ نا کے جنتی سیب نیچوڑیا پانچ کترے نیچوڑے نے یہ خبر حضرت امام جلال الدین سیوتی مدینے دے تاجدار نے دیکھی ہے خود رب العالمین رکھے او جنا جانا دے بنا ون خود بہ لا شریک رکھے جسم جسم دی بنیاد خود وخ بہ لا شریق رکھے خدا دی قسم کر گیا نا دیا شانہ دی شان وہ جانتے ان روپڑان والا خال کی جانتا ہے آپ جانے چل گلیں کر کے گرنا وکرنا وغیرہ کوئی آخر عزمت جان سکے انہوں دیا شانہ سمجھ سکے وہ خدا دیا بندیا آدم پاک <متحدث> بنا کے पूरी <متحدث> <گئنا متحدث> <پہلے بنا> <متحدث> پوری دھرتی ان بڑائی سب سے پہلے پھر صدیق uh, پھر فاروق آسا ایسے اے چار نفس نبیلات جڑی شان دی ترتیب بدرگ لکھی وہ ساری کہنا افضل افدل ظاہری گل ہے چارا <تصفح> دے فرق ہونا ہے تب یہ فرمائی قربان لیا اللہ دا قرآن بولے اللہ درآن جی اپنے محبوب کا صحابی فرماوے اللہ د قرآن جی ہق چ بولے کہ یہ میرے یار کا یار, دا یار فیصلہ بھی یہ ہونا چاہیے درجہ بھی اس یار کا سارا تو اچھا ہونا سورتو آیت نمبر چالی مولا سونے نے فرمایا فرمایا سارا حا ہوا جا ہلدی نا اے محبوب لوگ فرمائیے اگر تسا محبوب کی مدد نہ کرو بے شک اللہ اپنے محبوب کا مددگار جرت فرما گئے ساری ایس فلغار مولا رولا فرما صرف دو جان جان جانے دو صرف دو جن جس میرے سنک محبوب محبوب صاحب ہی جدو میرے محبوب نے اپنے صاحب نرمائے یہ جو صاحب ہے نا یہ دوست کے معنی میں یہ یار کے معنی میں یہ اکبر الحمد للہ سا مسئلہ بزرگ نے تول کے بنایا ہاں ایک کن کھول کے سن لو نبیا تو بعد سارے تو پہلا نمبر صدیق فرمو دے جس وحبوب نے بزرگ فرما نے یہ قرآن اے دا انکار اے دا انکار قرآن دا انکار دا انکار دا قرآن کرے آیت آیت آیت آیت آیت آیت دہر دا دا دا اسلام دخارے جو ہو جانے اسلام کوئی تعلق نہیں ایمان کوئی تعلق نہیں جڑا سارے صحابہ نو بعد لگا پھونکے گا ہو جناب گواہی جد کا انکار پیا کرتا ہے جدو اللہ قرآن کا انکار کرے گا بولتے نہیں بڑے منہ مکالے ہاکی سن اللہ تعالی نے سان بڑا صاف سفاف مسلا کتابایا دشمنیا, اے دشمنیا،, اللہ دے دشمنیا، اے شالت سینے انوی مبارک ہوئے جیڑا نبی پاک یار سیکیق نو مادہ کا فرا کے سدی کی اکبر سدھی کی اکبر قربان جا دنیا دنیا کا آل میرے باپ نبی دے کول جبریل آئے سونے لبیل فرمایا داسی मेरी सारी उम्मत का हिसाब हो रब हिसाब लवेगा अर्द की थी नाम यारसूल ला सारी उम्मत का हिसाब होवेगा मौला सोने मौला सोना सारू पुछेगा किला भी बाकरी ساری امت کو سوال ہونے حساب ہونے پر تیری امت دا ایک سردار اے ہو یہو مولا نے بھی یہ تو حساب نہیں لے سبحان اللہ <سلام> <للا> قربان دنیا دا عالم دنیا ظاہر آپابیت انکار انکار کرنے والا اسلام تخارے جے اور آخرت دائے عالم آخرت آخر یہ میرے پاک نبی نے فرمایا اے میں جبریلی میری ساری امت کو حساب ہوے گا حضرت جبریل ارد کرتے یا رسول اللہ ساری امت تو توے گا مگر ابو بکر نہیں اوے گا مولا فرماوے گا ای ابو بکرے جا جنت چ داخل ہو جا اور ادھر میرے پاک, پاک نبی فرما سید الانبیاء سونے نبی نے فرمایا ہوئے لوگوں امتیوں صحابہ میں نے ہر ایک امتی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے یعنی میرے جس امتی نے بھی میرے نال بھلائی کی تھی Ben, tja, بدلہ چکا میں شریعت میں قرآن رب نبی نہیں ہے نا جو فرمائی بندہ ایسا کہ جیسان دا بدلہ میں میرے نبی نے فرمایا صدیق دے احسان دا بدلا میں نہیں چکا سکتا صدیق نے جہرے احسان دے نے یہ سانا بدلا یہ رب ہی دے گا اداکار ایک پاسیہ پوری امت ایک پاس سہی ادنا سے خبر کیا میرے سونے نبی نے فرمایا میں ہر امتی دا ہر امتی بدلاقا بدلا ربرد ہے کیا نبی پاک سرکار دا بدلہ عطا نہیں سن کر سکتے دے نہیں سن سکتے یہ مطلب نہیں ہے پٹھے دین پٹے والے پوٹ والے پاس چیتی دے سردار دی کنجی دی مالک نے. بغیر چارا نہ بغیر چار ہے توجہ لیں فرمائی ہاں امام گدالی فرماتے فرمائیے اللہ کے نبی ہیں محمد اللہ ہے فرمایا جے محمد اللہ دی ذات ہے سی مولا نے دنیا بنائی جے آپ دی ذات نہ ہوں تو مولا دنیا نے بناؤں گا جی ہسر آپ کی ذات نہ ہو گزارا نہیں جوڑے نکلے آپ اس پوری کیناتی وجہ اور اس پوری کائنات محمد الرسول اللہ نے آپ تو بغیر نہ میرا پیر باہو فرما فیر باؤ فرما فرمایا بے بسم اللہ اسی ملا دا میں نال سفاتی سرے ورے آلم چھٹ سی آلم لارا ہو ہاتھوں حد درود نبی تھے پسارا ہو قربانی تینہ تنا نبی سہارا سدی اکبر نے مم کر گیا آخیا بھائی یار نو یار یہ سدیق نیچ کو نظر آ رہی ہے بڑی قیمت منگی آپ نے فرمایا چل میں یہ تو سی جان لے سن بلال دی قدر کی جاری قیمت پورے جاگے گئی سدیق نے ایک ہبشی نی قیمت خریدے آئے اور لوگوں دی نگاہ لوگوں کی نگاہ ہبشی سی پر سدیق دی نگاہ دن سی اینی قیمت چ خرید لیا ایڈے پیسے دے منگی قیمت نے یعنی گلام جی این قیمت خریدا ہے بلال کا احسان کوئی نہ کوئی صدیق سے ہوگا جس احسان کی وجہ سے صدیق نے خریدا ہے لوگ صدیق کے بارے گل بنا گل کی تھی یہ جواب خالق نے دیتا ہے سورت دہا نہیں آ نہیں بلکہ اس پچھلی سورت یا گال اس پچھلی سورت آیت پاک فرمایے سدیق کسے کا احسان کوئی نہیں گلا بڑا جواب وقتا خلا شریق نے دتا او او کیوں کیوں ابتداج رکھی رکھے سیب والا کترا نیچوڑیا خود رب نے ابتدا رکھیے اور خدا کی قسم کر کے سدیق پاک کے بلال کا کی احسان ہونا ہے یہ سدیق پاک کا ایڈا واحسان ادرت سنا بلال کے جنا غلام, غلام خرید کے قیمت بلالیامت ہے فرمایا بلال جا آزاد ہے تو فرمائی اور روایت سنا رہا ایڈا واسان یہ تو دھرتی کے انسان نے سونے لبی نے ای مطلب؟ اسلام کے سدیق احسان نے میں کی گنا وا یہ انسان رب جان دے سان بدلے رب ہی دے گا مولا فرما اور جبریل نے عرض کی تھی ساری عمر تھی ہاب ہونا سو نہیں ہو فرما صدیق آ جنت کے بو فیلو ارد کر گے ارد کر گے یا باری تالو یا باری تالو میں جنت نہیں جا مولا سونا گا مولا سونا ارد کروا نوگ ن جان نے میرے نال محبت کی جنہوں نے میرے نال محبت کی من احبانی دنیا مولا <سلام> سونا میں جاوا گا لے کے جاگا جی دنیا چ میرے محبت رکھ دے بیان کر نہ رہ جائے یا رسول میں دی خدا کی قسم کر کے خولا فائر شدید اور شہبت کی محبت صحیح, صحیح مولا نے جماعت اور نبی پاک ویخ اندازہ اندازہ صدیق پاک عالم دے دے دے مولا مولا کی کچھ نہ وقت ہو گیا غنی سرکار سکار بارے حدیث آئی کھڑی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفے نے کل جنہ دے جنہوں جہنم واجب ہونی رہی ہے ستر ہزار وہ جہنمی جنہ دے جہنم واجب ہونی رہی ہے ادرت اسمان کی سفارش نال ماؤلہ نے جنت سفارش کا سن یس لے ہجرت پلاخو سلام میرے سونے لبید اصن یہ سنے یار سور لاہ بعد سلام ہے صدیق دے احسان جانا نے, جنہ نے خدا دی محبت ہی رہ کے انج سابت جس سابت قدمی ہے خدا دی قسم جن دے جن خود یار اے پھر امت فرمائے جاندی باری جاندی باری بھی اپنے جاندی نال محبت نال محبت نو یاد رکھی کھڑے نے مولا میں سی نہیں مولا انہوں نے بھی میرے میرے کرتے سن اے اے اس صدیق پاک دی محبت دا عالم ہے اور جڑے سید دے دو عالم دی محبت اچ رنگے ہوون دعا کر مولا سونا شالہ سانو اسی مسلک, مسلک, مسلک, مسلک تے ثابت رکھے اسی مسلک اور اسی مذہب دے اوتے موت عطا فرماوے اسی مسلک تے ساڈا خاتمہ بالخیر فرماوے وا اخر دعوانا الحمد اسا اس زمانے جنب ایا بڑاوے اللہ جہ مال او مال او مال او حلال دا بھی اچھا بھی ہو, آلا بھی ہو پیش کرنا لے دے نزدیک پسندیدہ بھی ہو آیتِ قرآنِ آیتِ قرآنِ لہی اندر او مال دال او او تھوڑا پیارا مال جن خود پسند کر رہے ہو ادرت سلمان فارسی کی گل سنائی سی سلمان فارسی حضور میں مہربانی رکھ لو آپ نے فرمایا بے لی تیرا میرے نال گزارا نہیں چل سکتا تُو میرے نال نہیں رہ سکتا تے گا میرے میرے تعلق رب نال ہور نے میری محبت, محبت ہو رہے, رہے, رہے, رہے, رہے تیری محبت ہو رہے, رہے, رہے, رہے मेरा कम नहीं चल सकता अर्ध कर लगा हजूर नौकरी की मजा ले जिम्मे आखोगे मैं आपने फरमाया ठीक है जंगल लोग जनाबे वाली को दो कदम दे को चार कदमों लोग इसे तरह जंगल के अंदर काफी जंगलों के अंदर काफी रेंदे होंगे सन कहत पै गया है भुख पै गई है कुरबान जावाद्रित सलमान फारसी नु पता लगा है اپنے اپنے خادم حکم دونٹ جڑا چوکھا چنگا ٹور چوکھا چکا سونا بھی چنگا ہے کے سا کر کے اللہ دی مخلوق کھوا دے خادم گیا خادم نے ویکھیا خادم نے ویخیا کہ اے اونٹ بڑا نسلی ہے ٹوٹتا بڑا وزن بڑا چکتا ہے تے دے مقابلے دے اونٹنی ہے او دا وزن زیادہ ہے گوشت بھی زیادہ ہے تے مقصود تے گوشت کیوں نہ ہوئے میں اونٹ بچا لوا اونٹنی سی کر کر اونٹنی جیبا کر گئے تقسیم کر دیتی بان دیتی لوگوں گوشت دے د بان خبر ہوئی پتہ لگا ہے میں تو کیا ہے اسا مسافر لوگ سامان بھی لگنا ہے جانا بھی آدھا بھی آد ہے او ٹرتا چنگا ہے سونا بھی چنگا ہے وزن بھی چاہا چکتا ہے اصا खवाना के आप ले पहली तू बोरी बिस्तरा गोल, गोल, गोल कर दूसरी गल ए फरमाया तेन समझाण वास्ते कह रहा व مولا فرمى: لا تنال البر حتى ترفقوا مما تحبون میری راہر جیڑا تھوڑی چنگا لگتا <سؤال> ہو پیارا لگتا جیڑا سب نے فرمایا ہزور آلہ فرمایا میں گوشت نظر رکھیے تو میں سودا دن کا حکم دا بارگاہ بندوبست گزارا توجہ لیں جی فرمائی بارگاہ چ لگتا ہے پسندیدہ میرے پاک نبی نے فرمایا مولا دی بارگاہ حرام نہیں کدی قبول ہو سکتا لگ